الحمد لله بحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَبَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سورت الآب کی آیت نمبر گیارہ سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور ان آیات میں جو آج آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور جن کا مفہوم بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا وہ بیان کیا ہے اور یہ قصہ قرآن کریم میں سات جگہ ذکر ہوا ہے یعنی سورہ بقرہ سورہ آراف سورہ ہجر سورہ اسراء سورہ کہف سورہ توحا اور سورہ سواد اس قصے کا حاصل یہ ہے کہ آدم کو اور انسان کو اللہ پاک نے بڑی عزت و تکریم عطا فرمائی ہے اور ابلیس آدم اور اولاد آدم کا قدیمی اور ازلی دشمن ہے اس سے حسد کرتا ہے لہذا انسان کو ابلیس سے اور اس کے حربوں اور اس کی تدبیروں سے بچ کر رہنا چاہیے اللہ تعالی فرماتے والا قد خلق اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا تم مصور پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو بہت حسین و جمیل صورت عطا کی جیسا کہ اللہ نے سورت تغابل میں فرمایا بصور کم بحسن اللہ نے تمہاری تصویر بنائی تمہاری صورت بنائی اور بہت خوبصورت بنائی انسان اس کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے سب سے حسین مخلوق اللہ نے سورہ تین میں اس کا حسن بیان کرتے ہوئے چار قسمیں کھائی ہیں بتینی ویتونی و توری سین و حاضل امین لقد خلقن ال انسان کی احسن تقوی انجیر کی قسم زیتون کی قسم تور سینا کی قسم اس امن والے شہر کی قسم ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے تو فرمایا کہ ہم نے تمہاری تصویر بنائی کائنات کی ہر چیز کی تصویر اللہ پاک نے بنائی ہے لیکن خاص طور پر انسان کا ذکر کیا اس کی عزت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے سن مکل لال ملا اکتیس آدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو فرشتے سب سے نورانی مخلوق ایسی مخلوق کہ جس کے اندر اللہ پاک نے معاسیت اور گناہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھی وہ سراپا نور ہیں سراپا عبادت ہیں سراپا اطاعت ہیں سراپا ذکر ہیں نافرمانی کرتے ہی نہیں اللہ نے لا یاسون اللہ امرا ہوں اللہ جو ان کو حکم دے دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے فالون مرون اور جو حکم دے دے وہ کرتے ہیں لیکن ان فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو یہ بھی انسان کی تکریم کا ایک پہلو ہے انسان کی تکریم کے جو مختلف پہلو ہیں تو ان میں سے ایک پہلو یہ بھی کہ فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں پھر آدم کے سامنے فرشتوں کے لیے سجدہ کرنا کیسے جائز ہو گیا بعض حضرات نے جواب دیا کہ یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا سجدہ عبادت نہیں تھا تعظیمی سجدہ تھا اور پہلی امتوں میں غیر اللہ کے سامنے تعظیمی سجدہ یہ جائز تھا البتہ اسلام کے اندر اللہ کے ماں سوا کے سامنے ہر قسم کا سجدہ حرام عبادت کا سجدہ بھی حرام اور تعظیم کا سجدہ بھی حرام اور یاد رکھیے کہ صرف سجدہ حرام نہیں ہے رکو بھی حرام ہے غیر اللہ کے سامنے جھکنا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یا غیر اللہ کے سامنے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا جیسا کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تو یہ تعظیمی سجدہ تھا اور پہلی امتوں میں اللہ کے ماں سوا کے سامنے تعظیمی سجدہ جائز تھا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ سجدہ اصل میں تو اللہ کے لیے تھا مگر آدم کی طرف تھا آدم کی حیثیت وہی تھی جو مسلمانوں کے لیے قبلہ کی حیثیت ہے مسلمان قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں قبلہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں یہاں پر بھی اور خود مقت المکرمہ میں بھی اگر کعبہ ہمارے سامنے ہو اور کعبے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو کوئی حجاب کوئی رکاوٹ نہ ہو تب بھی ہمارا سجدہ اللہ کے لیے ہوگا ہاں کعبہ کی طرف ہوگا اور خدا نہ کرے اگر کبھی دنیا سے کعبہ مٹ جائے کعبہ کی عمارت نہ رہے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو بھی مسلمان اسی جہت کی طرف سجدہ کر کے نماز پڑھیں گے منہ کر کے نماز پڑھیں گے اسی طرف سجدہ کریں گے کیونکہ یہ سجدہ اس عمارت کو نہیں ہے یہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے ہاں اس کی جہت کی جہت پر ہے تو یوں ہی آدم علیہ اسلام کی حیثیت قبلہ کی سی تھی اور سجدہ حقیقت میں اللہ کے لیے تھا ایک تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہاں سجدے کا لفظ بز الجبا العرض زمین پر پیشانی رکھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں سجدے کا لفظ توازوں کے معنی میں ہے اللہ نے یہ نہیں حکم دیا تھا کہ تم آدم کے سامنے زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرو بلکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم آدم کے سامنے توازو اور آج اختیار کرو تمہیں آدم کی اور اولاد آدم کی خدمت کرنا ہوگی تو سر اس جدول آدم آدم کے سامنے سجدہ کرو فصد ادو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ آدم کو مجھ پر فضیلت کیوں عطا کی گئی ہے اور حسد بدترین گنا ہے اللہ پاک نے سورہ فلک میں چار چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے ان میں سے چوتھی چیز حاسد کا شر ہے ممن شرری حاسد اذا حسد آصف کے شرط سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا اور آقا نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے حسد کا مفہوم کیا ہے زوال نعمت کی تمنا کرنا کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر جل جانا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے یہ ہے حسد یہ دل کا گناہ ہے اور حرام ہے یہ دل کے گناہوں میں سے ہے اور حرام ہے حسد کے مقابلے میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں جس کو غبتا کہتے ہیں اور اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں رشک حسد حرام ہے رش جائز ہی نہیں بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہے رشک کیا ہے کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر اس پر رشک کرنا دل میں دعا کرنا کہ اللہ جیسے تو نے اس کو نعمت عطا کی ہے مجھے بھی نعمت عطا فرما دے اگر تو ابلیس رشک کرتا کہ اللہ جیسے تو نے آدم کو عزت عطا کی مجھے بھی عطا کر دے تو یہ تو جیز ہوتا لیکن وہ تو حسد میں مبتلا ہو گیا کہ آدم کو یہ مقام کیوں عطا کیا گیا تو حاسد حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ تو نے اس کو یہ نعمت کیوں عطا کی ہے اس کو ذہانت کیوں دی ہے اس کو دولت کیوں دی ہے اس کو اولاد کیوں دی ہے اس کو عزت کیوں دی ہے اس کو راحت کیوں دی ہے اس کو صحت اور آفیت کیوں عطا کی ہے تو حاصل حقیقت میں اللہ کی عطا پر اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے اور جان لیجئے کہ ہم میں سے جو کوئی حسد کرتا ہے وہ شیطانی کام کرتا ہے تو حسد کرنا یہ شیطان کا کام ہے انسان کا نہیں اور مسلمان کا تو بالکل نہیں اللہ پاک ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو حسد میں مبتلا ہو گیا لہذا اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا دو چیزیں آئی پہلے حسد آیا پھر تکبر آیا پہلے حسد آدم کے مقام کو آدم کی عزت کو دیکھ کر جل گیا سورہ اسراء میں ہے کہنے لگا ہاض الدی کرم تلئی خدا مجھے بتا کیا نے اس کو عزت دی ہے میرے مقابلے میں بڑی تحقیر کے ساتھ اشارہ کر کے کہتا ہے کیا تین اس کو عزت دی ہے میرے مقابلے میں تو اس نے سجدے سے انکار کیا اللہ, اللہ یکم من وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا نہ ہوا عالما منا اللہ اذ امرتک اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانی ہوئی جب میں نے حکم دیا تھا یعنی تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ سجدہ کس طرف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ سجدہ کا حکم دینے والا کون ہے ابلیس نے یہ تو دیکھا کہ مجھے مٹی سے بنائے ہوئے ایک پتلے کے سامنے مٹی سے بنائی ہوئی ایک مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور مٹی اس کے اندر پستی ہے اور اس کے اندر ظلمت ہے ان چیزوں کو تو دیکھا لیکن اس چیز کو نہ دیکھا کہ مٹی کے اندر توازو ہے اور اللہ کو توازو بہت پسند ہے اور اس کے اندر وقار ہے اس کے اندر علم ہے اس کے اندر سنجیدگی ہے یہ مٹی ہی ہے جس سے اللہ پاک گلو لالا کو پیدا فرماتے ہیں یہ مٹی ہے جس سے ہزاروں قسم کے پھل اور اناج اور پھول اور درخت اور پودے اور سبزہ اللہ اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں یہ مٹی ہے جس سے کروڑوں اربوں قسم کی مخلوق پل رہی ہے اللہ پاک اس کی روزی کا انتظام مٹی, مٹی ہی سے وہ فرما رہے ہیں اور یہ مٹی ہی ہے جس کے اندر انبیاء بھی مدفون ہے اور اولیاء بھی مدفون ہیں تو ان چیزوں کو نہ دیکھا بلکہ اس بات کو دیکھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا آگ کے اندر بلندی ہے روشنی ہے لہذا میں بہتر ہوں آدم سے کیونکہ میرا مادہ تخلیق وہ بہتر ہے آدم کے مادہ تخلیق سے کہنے لگا آنا خیر من میں اس سے بہتر ہوں آدم سے بہتر ہوں کیوں خلق من نار منار و خلق تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے آگ چونکہ آلہ ہے مٹی کے مقابلے میں لہذا میں بھی اعلیٰ اور افضل ہوں آدم کے مقابلے میں یہ اس نے غلط قیاس کیا غلط کیا میرا مادہ تخلیق آگ ہے آدم کا مادہ تخلیق مٹی ہے آگ میں بلندی ہے مٹی میں پستی ہے آگ میں روشنی ہے مٹی میں ظلمت ہے اور آگ آلہ ہے مٹی سے لہذا میں آلہ ہوں آدم سے یہ اس نے غلط قیاس کیا وہ یہ نہ جان سکا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے کم تر ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس کو فضیلت عطا فرما دیتے ہیں بہت سی چیزیں دنیا میں اپنی اصل کے اعتبار سے بڑی کمزور ہیں بلکہ یوں بھی کہہ دیں خصیص ہے اپنی اصل کے اعتبار سے لیکن اللہ پاک نے ان کو بڑی قیمت عطا کی مثال کے طور پر مشک دنیا کی سب سے بہترین خوشبو ہے لیکن مشک پیدا ہوتا ہے خون سے الماس ہیڑا سب سے قیمتی موتی ہے بادشاہوں کے تاج میں سجایا جاتا ہے اس کو اور یہ پیدا ہوتا ہے کوئلے سے ریشم دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا ہے لیکن پیدا ہوتا ہے ایک کیڑے کے لعاب سے تو بعض چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے خصیص ہوتی ہیں سستی ہوتی ہیں ہلکی ہوتی ہیں لیکن اللہ پاک ان کو قیمتی بنا دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے یاد رکھیے کہ کسی کو فضیلت صرف مادہ کے افضل ہونے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ فضیلت تو حاصل ہوتی ہے ظاہری اور باطنی صفات کے اعتبار سے صرف مادہ کے افضل ہونے سے کسی کو فضیلت نہیں ملتی بلکہ فضیلت ملتی ہے ظاہری اور باطنی صفات کے اعتبار سے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ضروری نہیں کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ہی بڑا اور کمزور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ہی کمزور ہو ایسا ممکن ہے کہ بظاہر کمزور خاندان دنیا کی نظر میں کم تر جیسے لوگوں نے ذاتیں بنا رکھی ہیں اور پیشے بنا رکھے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی موچی کا بیٹا ہو جلاہے کا بیٹا ہو کمہار کا بیٹا ہو نائی کا بیٹا ہو اور ترکھان کا بیٹا ہو لیکن اللہ پاک اس کو وقت کا ولی بنا دے اللہ پاک اس کو مفسر بنا دے اللہ پاک اس کو محدث بنا دے وہ اللہ کا ایسا محبوب بن گئے کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں اللہ ایسے کر سکتے اور ممکن ہے کہ کوئی سید کا بیٹا ہو مفتی کا بیٹا ہو محدث کا بیٹا ہو بلکہ نبی کا بیٹا ہو لیکن کافر ہو جاہل ہو اور اللہ سے اور بیل سے بہت دور ہو تو صرف مادہ کے افضل ہونے سے فضیلت نہیں ملتی جب تک کہ کسی کے اندر ظاہری اور باطنی صفات نہ پائی جاتی اور علمی عملی روحانی ترقی کے جو امکانات اللہ پاک نے انسان میں رکھے ہیں وہ اس کائنات کی کسی مخلوق میں نہیں ہیں یاد رکھیے <متحدث> <خص> علمی عملی روحانی ترقی کے جو امکانات انسان کے اندر ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں یاد رکھیے فرشتوں کے کمال کی ایک حد ہے ان کے تقرب کی ایک حد ہے اللہ کا محبوب بننے کی ایک حد ہے اس حد سے زیادہ عبادت کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ پاک نے ان کے لیے ایک حد مقرر کی ہے اور انسان کی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں ہے یہ بہت آگے جا سکتا ہے جتنی ترقی کرے علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے اس کے لیے ترقی کے بے پناہ مواقع ہیں سب سے گھٹیا انسان کائنات کا سب سے گٹیا انسان منافق ہے سب سے گٹیا انسان اب نہیں کون بڑا منافق جو سب سے بڑا منافق وہ سب سے گھٹیا اور انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نچلے مقام سے لے کر مقام محمدی تک کروڑوں مقامات تو انسان ترقی کرتے کرتے بہت آگے جا سکتا ہے حتیہ کہ فرشتے سے بھی آگے نکل جاتا ہے لیکن فرشتہ نہیں آپ جانتے ہیں وہ جو واقعہ میں راج بیان کیا, کیا جاتا ہے ایسا مقام تو آیا کہ فرشتے نے آگے جانے سے انکار کر دیا لیکن انسان اس مقام سے بھی آگے چلا گیا تو اس نے بڑا غلط قیاس کیا, کیا ابلیس نے کیا لگا آنا خیر ہوں میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے من تین اور اسے پیدا کیا مٹی سے تو بھائی میں اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہوں اپنے لیے آپ کے لیے کہ صرف یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں اور بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور میرے دادا جان ایسے تھے اور پردادا جان ایسے تھے اسلام میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم کیسے ہو تمہارے پاس کیا کمال ہے کیا چیز ہے تمہارے پاس اور چیز کا مطلب نہیں کہ کتنی دولت ہے کتنا بڑا عہدہ کتنی بڑی کرسی بلکہ چیز کا مطلب کہ علمی عملی روحانی کمالات کیا ہے تمہارے پاس تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو شیطان کا یہ جو قیاس تھا یہ غلط قیاس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیاس کی مزمت بیان فرمائی فرمایا کہ ابل کامر یہی ابلیس اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے دین کے معاملے کو اپنی رائے پر قیاس کیا اپنی عقل کے ترازو میں تولا وہ ابلیس تھا اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے دین کے حکم کو اللہ کے حکم کو عقل کے ترازو میں تولا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیاس کیا وہ ابلیس تھا جب اللہ نے کہا اس جد لی آدم تو اس نے کہا خیر ہو تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل چلانا اور کیا کرنا یہ ابلیس کا کام ہے یہاں ایک بات کی وضاحت کر دی جائے بعض بد بخت وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اجتہاد اور قیاس کرنا مطلقاً یہ معذ اللہ ابلیس کا عمل ہے یوں کہہ دیتے ہیں گویا کہ ہر اجتہاد اور ہر قیاس یہ ابلیس کا کام ہے ابلیسی عمل ہے شیطانی عمل ہے ایمانی عمل نہیں یہ بدترین قسم کی گمراہی والی بات ہے اس لیے کہ شریعت کے ماخذ چار ہیں اور پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ شریعت کے احکام چار ماخذ سے حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلا ماخذ کتاب اللہ دوسرا ماخذ سنت رسول اللہ اور تیسرا ماخذ امت کا اجماع اور چوتھا ماخذ قیاس اور حقیقت یہ کہ اگر قیاس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو بے شمار مسائل ہیں نماز سے تعلق رکھنے والے وضو سے تعلق رکھنے والے نکاح طلاق خرید و فروخت سے تعلق رکھنے والے اگر قیاس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو ہمیں ان مسائل کے لیے کوئی دلیل دستیاب نہیں ہوگی موقع نہیں ہے کہ اس وقت میں قیاس کے بارے میں بات کروں لیکن حقیقت یہ کہ شریعت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آدھا حصہ وہ قیاس پر مبری بے شمار مسائل ہیں زندگی کے جو قیاس کے بغیر ثابت ہی نہیں ہوتے تو معاذ اللہ امام ابو غنیفا کی زد میں آ امام شاسائی کی زد میں آ کر متلقن اور اجتہاد کو شیطانی عمل کہہ دینا یہ بدترین قسم کی گمراہی ہے یہ ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا عقل دوڑانا یہ ابلیس کا کام ہے لیکن مطلقاً قیاس کو شیطانی عمل قرار دینا یہ خود ایک شیطانی سوچ ہے یہ ایمانی سوچ نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ نے کہا تجھے کہ کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے حکم دیا تھا اللہ نے اللہ نے دلیل اس کی جو عقلی دلیل تھی اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اس لیے کہ دلیل ہی غلط تھی اس نے کہا میں بہتر ہوں لہذا اسے سجدہ کرنا چاہیے مجھے نہیں اللہ نے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا بعض دلیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ پاک نے اللہ پاک کا انداز تو شہانا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے یہ کہا جب میں نے حکم دیا تھا تو پھر کون سی چیز مانے ہوئی سجدہ کرنے سے تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا یہ میرا حکم ہے بس مسلمان کی سوچ یہ وہ دیکھے کہ حکم کس کا ہے اللہ کہ اللہ کے رسول کہے میری چھوٹی سی عقل میں نہیں آتا لیکن میرے سر اور آنکھوں پر ہے میں اس کی عزت کروں گا اس کی تکریم کروں گا میں اس کی اطاعت کروں گا اگرچہ میری چھوٹی سی عقل میں وہ حکم نہ آئے بہرحال کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تم نے پیدا کیا آگ سے اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے اللہ نے فرمایا فہبت منہا یہاں سے اتر جاؤ فما انت تکبر افیحا تمہارے لیے مناسب نہ تھا کہ تم یہاں تکبر کرتے یہاں تکبر کر رہے ہو جنت میں تکبر کر رہے ہو یہ جنت تکبر کا مقام نہیں ہے اور اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے اللہ کہتے تکبر صرف میری شان ہے الکبریا تکبر صرف میری خصوصیت ہے بڑا صرف میں ہوں باقی سب چھوٹے غنی صرف میں ہوں باقی سب فقیر ضرورتوں سے پاک صرف میں ہوں باقی سب ضرورت مند بے ایب صرف میں ہوں باقی سارے ایپ ڈار کامل صرف میں ہوں باقی سب ناقص دینے والا صرف میں ہوں باقی سب مانگنے والے تو کیوں تکبر کرتے ہو جب تم فقیر ہو جب تم محتاج ہو تم جب تم ضرورت مند ہو جب تم فانی ہو فانی تو کیوں تکبر تکبر مناسب نہیں اور علماء کہتے ہیں تکبر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اللہ کے سامنے تکبر یہ بدترین تکبر ہے اللہ اکبر توجہ سے سنیے گا اللہ نے فرمایا وکال رب کو مدعونی تمہارا رب کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا ان تکبیر عبادتی سید خنو نہ جہنم داخرین جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے اللہ کو پسند وہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اور جو اللہ سے نہیں مانگتا مانگنا نہیں چاہتا وہ متکبر ہے اور متکبر کا ٹھکانہ دوزک ہے تو پہلی قسم تکبر کی اللہ کے سامنے تکبر دوسری قسم انبیاء کے سامنے تکبر جیسے فرعون نے کہا تھا ام انا من و بلا و میں بہتر ہوں اس زلیل شخص سے معذ اللہ ہے تو موسل کی طرف اشارہ کر کے کہا تو انبیاء کے سامنے تکبر اور تیسری قسم انسانوں کے سامنے تکبر انسانوں سے تکبر کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اپنے کو نیک دوسروں کو برا اپنے کو معزز دوسروں کو ذلیل اپنے کو تقوبت اور دوسروں کو کمزور تو اللہ پاک کو یہ تکبر پسند نہیں خا اللہ کے سامنے ہو خا انبیاء کے سامنے خا انسانوں کے سامنے امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرماتے تکبر کے تین درجات ہیں تکبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں تو تکبر ہو دل میں اپنے آپ کو سمجھے بڑا اور ظاہر میں متوازے بنے ظاہر کرتا ہے توازو اور دل میں سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا یہ بیماری سب سے زیادہ عام ہے